تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم و اِنَّا نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نس قرآن ڈاٹ کام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 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یو خرجون فی خالد صدا اللہ علیہ وسلم آج دوپہر میں ساڑھے گیارہ بجے بہادر آباد میں درس تھا اور روڈ کے اوپر گویا کے این سورج تلے سوائے اسکی کے, کے اوپر ایک ٹینٹ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی پنکھے بھی نہیں تھے یہاں بھی آج اتفاق سے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پنکھے نہیں ہیں تو وہاں میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم دنیا کی گرمی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا یہی بات آپ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اس گرمی میں شدید گرمی میں بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر بہہتی ہوئی آگ پر کھڑے ہو کر تندور پر روٹیاں پکاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز آگ میں لوہے کی بھٹیوں پر لوہا پگھلانے کا کام کرتے ہیں اور بے شمار مزدور ہیں جو روڈوں کی کھدائی یا دوسرے تعمیراتی کاموں میں چلچلاتی دھوپ میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں اگر اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی سی گرمی برداشت کرنی پڑے تو ہمیں بھی برداشت کرنی چاہیے آج کے درس کا آغاز سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن سے کیا جا رہا ہے انہی دو آیتوں کا انشاءاللہ درس ہوگا جن کی میں نے تلاوت کی یعنی آیت نمبر دو سو چھپن اور آیت نمبر دو سو ستاون فرمایا کہ لا اقرا فی الدین دین میں اقرا نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے ایمان قبول کرنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی یوں مانا بھی کیا گیا تکری ہو دن اے ایمان والوں کسی کو بھی ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کرو اس لیے کہ ایمان اور دین کی حقانیت کے دلائل بالکل واضح ہیں جبر زبدستی کی ضرورت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل پر جبر نہیں ہے جسم کو جبرن جھکایا جا سکتا ہے لٹایا جا سکتا ہے اٹھایا جا سکتا ہے چلایا پھیلایا جا سکتا ہے لیکن دل پر جبر نہیں کیا جا سکتا اگر ایک شخص مجبور ہو کر موت کے در سے زندگی بچانے کے لیے معذ اللہ کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے زندگی بچانے کے لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو ایمان محفوظ رہے گا یہ جبر اور زبردستی کی وجہ سے زبان سے کہا ہوا کلمہ اسے ایمان سے محروم نہیں کر سکتا من کفر باللہ ہی بعد ایمانی ہی اللہ من اوکری قلب ہوں مطمئن بل ایمان ملا کمن شرح بل کفری صدر غد اللہ یہ فرمایا کہ جو شخص مجبور ہو کر کلم کفر کہہ دے جیسے بعض صحابہ سے کافروں نے کلم کفر کہلوا لیا مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایمان سے معروم نہیں کرتا ہوں میرے نزدیک وہ مومن ہے میرا مقرب ہے میرا محبوب ہے اسی طریقے سے اگر ہم کسی شخص کو تلوار دکھا کر اسلحہ دکھا کر اس کی زبان سے کلمہ کہلوا دیں کلمہ شہادت بھی کہلوا دیں باقی سارے کلمے کہلوا دیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کے اس ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا منافق بھی تو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دلوں کے اندر کفر تھا ان کے ایمان کا اعتبار نہ کیا گیا اللہ فرماتے زا جا عقل منافکون کالو نشہ نقل رسول اللہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی البتہ اللہ کے رسول ہیں جو عربی زبان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی تاکیدوں کے ساتھ کہا قالو نشہد ہم شہادت دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم قسم اٹھاتے ہیں انکا بے شک ل رسول اللہ ل رسول اللہ آپ ہی البتہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے کیا کہا و یعلم یالم لرسول میرے حبیب میں خوب جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں میں جانتا ہوں ولہ ان المنافقین لکاذبون لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اسلام نے مسلمانوں کو قبول ایمان کے لیے جبر کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام دلوں سے خطاب کرتا ہے اسلام دماغوں سے خطاب کرتا ہے اسلام فطرت سے فطرتِ سلیمہ سے خطاب کرتا ہے تلوار اٹھا کر نہیں کہتا کہ تم کلمہ پڑھو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض علماء کا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم پانچ سے چھ لاکھ تک کفار اور مشرقین نے ایمان قبول کیا یہ اندازہ ہے اس لیے کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے ایک لاکھ چالیس ہزار اور یہ تو ہو نہیں سکتا پورا پورا گھر اور پورا پورا خاندان حج کے لیے نکل ہو کسی گھر سے ایک فرد نکلا کسی سے دو فرد نکلے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے کوئی بھی نہ نکلا ہو اس لیے کہ حج تو صرف اس پر ہے جو زیادہ سفر رکھتا ہو جو راستے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو تو اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار تو حج کے لیے چلے آئے اور باقی ان میں سے ہر ایک کے گھر میں چار یا پانچ افراد باقی رہ گئے تو پانچ سے چھ لاکھ افراد تک شمار میں آتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس پر ایمان قبول کرنے کے لیے جبر کیا گیا ہو ان کے دل نے گواہی دی اسلام سچا دین ہے قرآن سچی کتاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں ان کے دل نے گواہی دی کسی نے قرآن سنا ایمان قبول کر لیا کسی نے آقا کا چہرہ دیکھا ایمان قبول کر لیا کسی نے صحابہ کی تجارت دیکھی صحابہ کے معاملات دیکھے قول کی صفائی دیکھی زبان کی صداقت دیکھی اہد کی مضبوطی دیکھی تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا جبر کسی پر بھی نہیں کیا گیا صحابہ اکرام کے دور کو آپ دیکھ لیجئے ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو صحابہ کے دور میں اس لیے قتل کیا گیا ہو کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ بعض ایسے کافر تھے جن کے بارے میں صحابہ کا خیال ہوا کہ کاش یہ ایمان قبول کر لیں لیکن وہ تیار نہ ہوئے تو جبر نہیں کیا ازالت الخفا میں ہے وسیق نامی ایک غلام تھا حیرت عمر فاروق رضی اللہ کا الحمد حساب کتاب میں بڑا ماہر تھا عرصہ اعتراض تک اس نے حیرت عمر کی خدمت کی تھی اس کی ذکر تو ذہانت اور اکاؤنٹ کے شعبے میں اس کی مہارت کی وجہ سے آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایمان قبول کر لے آپ نے اسے کہا اے وسیق اگر اسلام قبول ایمان کے لیے جبر کی اجازت دیتا تو میں تمہیں مجبور کرتا ایمان قبول کرنے پر لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے جاؤ میں تمہیں ویسے ہی آزاد کرتا ہوں صحابہ کے بعد آپ امویوں اور عباسیوں کا دور دیکھے غیر مسلم کے غیر مسلم اقوام کے حقوق انہوں نے پورے پورے ادا کیے اور ان کو مذہبی آزادی عطا کی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تقریباً ایک ہزار برس رہی اگر مسلمان حکمران ہندوستان میں رہنے والوں پر ایمان قبول کرنے کے لیے جبر کرتے تو آج ہندوستان میں مسلمان اکثریت میں ہوتے اور ہندو اقلیت میں ہوتے لیکن مسلمان حکمرانوں نے اپنی ساری کمزوریوں عیاشیوں فحاشیوں کے باوجود ایسا نہیں کیا کہ ہندوؤں کو قبول ایمان پر مجبور کیا کیا ہو البتہ آج ہندوستان کی بعض ہیں یہ نعرے لگاتی ہیں کہ مسلمانوں یا ہندو بن جاؤ یا ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ آپ اندلس کو دیکھیں ڈبلو اندلس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت لیکن انہوں نے کسی ایک کو بھی ترک مذہب پر مجبور نہ کیا مگر آٹھ سو سال کے بعد جب مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہوئی اور عیسائی تخت و تاج کے مالک ہوئے تو عیسائیوں نے اعلان کیا کہ یا تو عیسائی بن جاؤ یا اندلس سے نکل جاؤ مسلمان عورتوں کو مسجد میں جمع کر کے مسجد کو بارود سے اڑا دیا گیا لاکھوں مسلمان تھے جن کو زندہ جلا دیا گیا بہت سارے تھے جو افریقہ چلے گئے دس لاکھ کتابیں عیسائیوں نے جلائیں اندلس میں دس لاکھ کتابیں یہ کتابیں صرف تفسیر حدیث فقہ کے موضوع پر نہیں تھیں بلکہ ہر فن کے بارے میں یہ کتابیں تھیں اندلس میں مسلمانوں نے مختلف علوم و فنون کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا دس لاکھ کتابیں جلا دی گئیں خود مغربی مصنفین بھی اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑا علمی ذخیرہ تھا دنیا میں سب سے بڑا علمی ذخیرہ جو جلایا گیا وہ اندلس میں اور تاتاریوں نے علمی ذخیرہ جلایا اور دجلہ دجلا فرات کے حوالے کیا نے مگر مسلمانوں نے کہیں ایسا نہیں کیا اور یہ عجیب بات ہے قابل غور بات آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے اندلس پر شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی لیکن چند ہی سالوں میں یہ صورت ہو گئی کہ پورے اندلس میں ڈھونڈے سے بھی ایک بھی مسلمان نہیں مل رہا مساجد کو مدارس کو استبل میں رقص گاہوں میں شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ کفار کا شیوا رہا چاہے وہ پارسی ہوں یا یہودی یا عیسائی جب کبھی ان میں سے ایک غالب آیا تو اس نے دوسرے فریق کے عبادت خانوں کو جلا دیا لیکن مسلمانوں نے دوسری اقوام کے عبادت خانوں کی بے حرمتی نہیں کی ان کو نہیں جلایا اس لیے کہ وہ جانتے تھے اسلام کا حکم ہے لا فی الدین ایمان قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اسلام سے پہلے دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے جو آخری مذہب ہے وہ عیسائیت ہے عیسائیوں نے انسانوں کو مسیحیت کے قبول کرنے پر طاقت کا بے دری استعمال کیا سلطنت روما میں نہ صرف ان لوگوں پر جبر کیا گیا جو مسیحیت قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ ان لوگوں کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جو حکمرانوں کے مخصوص نظریات سے متفق نہیں تھے اگرچہ وہ عیسائی تھے لیکن اسلام نے یہ حکم دیا کہ اسلامی مملکت میں رہنے والی ہر مذہبی قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی اور کامل خود مختاری حاصل ہے چنانچہ خود قرآن کریم میں آتے ہیں بلیہ اہل الجیل بما انزل اللہ فی انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں اس کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں اتارا ہے چلو تم قرآن پر عمل کرنے کے لیے امادہ نہیں انجیل پر ہی عمل کر لو تورات پالو تم تورات پر ہی عمل کر لو اور دیکھیے فوجی ضروریات کے تحت غیر مسلم رعایا پر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں بعض لوگ جزیہ کو قبول ایمان کے لیے جبر کی ایک صورت قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ایک بات تو یہ جان لیں کہ جزیہ اسلام کی ایجاد نہیں یہ ٹیکس اسلام کی ایجاد نہیں اسلام سے قبل بھی مختلف اقوام میں جزیہ کا رواج تھا ایسے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا جو فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے تو اسلام نے جزیہ رکھا غیر مسلم رعایا سے وصول کیا جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پولیس اور فوج کی مفت خدمات بھی مہیا کی جاتی تھی اسی طریقے سے یہ بھی جان لیں کہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے بعض لوگ اس کو بھی جبر اور اقرا کی صورت کہتے ہیں تو دیکھیے ابتدا ان ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کافر کو مجبور نہیں کیا سکتا کسی یہودی کو کسی عیسائی کو کسی ہندو کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ایمان قبول کرو لیکن اگر کوئی ایمان قبول کر لے اپنی رضا سے اپنی رغبت سے اپنے انتخاب سے تو ایمان قبول کرنے کے بعد اب اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کرو اور اگر تم ایمان چھوڑو گے تو سزا قتل ہوگی دنیا میں غداری کی سزا قتل ہے غداروں کو قتل کی سزا دی جاتی ہے تو اگر اسلام نے اللہ اور اس کے رسول کے غدار کے لیے قتل کی سزا تجویز کی تو اس کو زیادتی نہیں کہا جا سکتا اسی طریقے سے بعض لوگ جہاد کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے سے کافروں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا جائے یاد رکھیں یہ تو بھی جہاد کے بارے میں بالکل غلط ہے دعوت دی جاتی ہے قبول ایمان کی حضور فرمایا کرتے تھے جب کسی لشکر کو بھیجتے کہ دعوت دو ان کو ایمان قبول کر لو قبول کر لے فبہ اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو ان سے کہیں کہ تم ہماری پر امن رعایا بن کر رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہم تم کو وہی حقوق دیں گے جو مسلمانوں کے حقوق اور تمہیں اپنے مذہب پر عمل کی پوری آزادی دی جائے گی اگر اس پر بھی نہ ہوں اور لڑنے کے لیے تیار ہوں تو پھر تم ان کے ساتھ جہاد کرو جہاد کا مقصد لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں بلکہ جہاد کا مقصد دنیا سے فتنہ اور فساد اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہے بقاتل لا لاتکون فتنا کتاب اس وقت تک کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اگر کوئی فتنہ نہیں کرتا فساد نہیں اٹھاتا اور پرامن بن کر رہنے کے لیے تیار ہے بے شک وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا رہے تو اسلام ہمیں اس پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی جا چکی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اسلامی مملکت میں پرامن طریقے سے رہنے والے کسی غیر مسلم کے مال جان آبرو کے لیے خطرہ بنے گا قیامت کے دن اس مسلمان کے ساتھ اس کافر کی طرف سے جھگڑنے کے لیے میں آؤں گا تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کپر امن طریقے سے رہتا ہے تو اس پر ہتھیار اٹھایا جائے ظالموں نے پروپے کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا بتائیں تو صحیح یہ تلوار اٹھانے والے آئے کہاں سے تھے میرے آکا نے جب ایمان کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ تو اکیلے تھے اکیلے. تنہا. صبح نکلتے تھے شام تک ایمان کی دعوت دیتے تھے بعض دن ایسے بھی گزرتے تھے کہ پورے دن میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جو کم از کم مسکرا کر ہی بات کر لے جو سنجیدگی سے بات سن لے گالیاں دینے والے بہت تھے تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا اب اکیلے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے تلوار اٹھانے والے بھی تو چاہیے تو کہاں تھے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تلوار استعمال نہیں کی گئی اسلام سے روکنے کے لیے تلوار استعمال کی گئی ہے ایمان قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کیا گیا ایمان سے روکنے کے لیے دنیا کو جبر کیا گیا مکہ کے تیرہ سالہ دور کو دیکھیں آپ کسی کو گلیوں میں گسیتا جا رہا ہے کسی کو دہکتی ہوئی آگ پر لٹایا جا رہا ہے کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھ دی گئی ہے کسی کو چمڑے میں دھونی دی रही رہی ہے کسی سے اس کا سب کچھ یہاں تک کہ تن کا لباس بھی چھین لیا گیا ہے کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں پورے پورے خاندان نے بھائی کاٹ کر دیا ہے تین سال تک شیب ابھی ہاشن میں حضور کا خاندان محبوس اور مقد رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہیں بھوکیورت سے روکتے ہیں تڑپتے ہیں اور ظالم کہکے لگاتے ہیں. یہ ساری تاریخ کیا بتاتی ہے کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا گیا تو فرمایا گیا کہ لا حفیظ دین, دین میں اکرانی زبردستی نہیں ایمان قبول کرنے کے لیے طاقت اسلحہ اور تلوار استعمال نہیں کی جا سکتی میں ایک اور بات کہتا ہوں یہ جو قریب کے پچاس سال ہیں ہمارے یہ مسلمانوں کے انتشار کے سال ہیں اختلاف کے سال ہیں تقسیم در تقسیم کا شکار ہونے کے سال ہیں مغلوبیت کے سال ہیں مظلومیت کے سال ہیں یہ پچاس سال آپ ذرا دیکھیں کیسے مسلمانوں کو